الحمد للّہ رب العالمين وسلاۃ والسلام علاء سید الامبیا المرسلیم قال الله تعالیٰ و في کفیل المجيد المجید بفرقان بسم الله الرحمن الرحیم ماں آتا رسول الفاخوح صدق الله مولانا العظیم و صد رسول نبی الکریم الرف الرحیم اللہ منور قلوب نابل قرآن وضئن اخلاق نابل قرآن ونجنا من النار بل قال الله نجن عام بل قرآن کال اللہ تعالیٰ انَََََََََََکلنچ یا تسلیملام علیکسول محبوبہ رب العالمیلام علیک راحت العشقین آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ برآمد جان عالم تراہ ہم یا نبی اللہ تر ناآخر رحم تلعالمینی ز محرومہ چرا فارغ نشینی بروں آبر سرز برد یمانی کہ روح تُسْتُ صبح زندگانی ادیم تائف نالین پاکن شِراغ از رشتہ جا ہائے ماکن چه بادشاہدگر کنی سوم نگاہے ہمیشہ گر نہ بادشاہ گاہ گاہے, گاہے نگاہ یا رسول اللہ نگاہ نگاہ یا حبیب اللہ نگاہ انا نی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وجہ المنیر منیر لقد نو القمر لا یم کے نصنا و کو ہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تمام حمد و ثناع تعریف و توصیف اللہ جلّہ مج تو کی ذات پاک کے لیے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 والیے کون مکان سیاہ لا مکان سید انسو جان سر لالا رخان نی رے تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تمائےائے دوراں سر خیل زہرا جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم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 معزز محترم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر حرف حرف آخر کے عنوان سے بہت کچھ دیکھا بزرگوں نے اپنے انتقال کے وقت جو وصیتیں کیں وہ بھی نظروں سے گزریں بڑے بڑے مفکرین کی آرا بھی پڑی لیکن جب نظر ٹھہری تو فرمانے رسالت معاپ پہ ٹھہری فرمایا آنا افسا العرب میں عربوں میں سب سے زیادہ پسی ہوں بات کرنے کا جو ڈھب مجھے ہے وہ کسی اور کو نہیں کلام کا حسن یہ ہے کہ لفظ تھوڑے ہوں معانی و مطالب زیادہ خیر الکلام ما کلا ود اللہ بہتر کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور مدلل ہو لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا جگر چیری یہ نہیں کہ تین گھنٹے کی تقریر بعد میں دیکھو تو پلے کچھ بھی نہ حسن ہے کلام کا کہ تھوڑے لفظ ہوں لیکن مانیو مطالب کے امبار ان کے اندر موجود ہو اور اکا کریم علیہ السلام کے کلام کا یہ اعجاز ہے کہ حضور دو چار جملے فرما دیتے ہیں لیکن برسوں اس کی تشریح کرتے رہا بڑی سی بڑی کہانی کو چند لفظوں میں سمو دیتے ہیں سلطان محمود غزنوی کو اس بات میں شک تھا کہ میرا باپ کون ہے سلطان سدقتگین یا کوئی اور دوسرا شک اس کو قیام قیامت کے بارے میں بھی تھا یہ اس کی زندگی کے ابتدائی حالات ہیں تیسرا شک اس کو اس حدیث کی صحت پہ تھا اللہ اولاما واراستمبیا اولاما نبیوں کے وارث ہوتے ہیں وہ کہتا تھا یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے بلا نبیوں کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیر وقت گزرتا گیا ایک دن سلطان محمود غز گھر سے نکلا خادم سونے کا شمادان لیے آگے آگے چل رہا تھا بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا ایک مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہے اس میں ایک طالب علم اپنا سبق یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے تو مدرسے کی لالٹین میں تیل موجود نہیں قریب ہی ایک ہندو کی دکان پر جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں آ کے اپنا سبق دیکھتا ہے جا کے پھر دہراتا ہے بھولتا ہے تو پھر آتا ہے زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے علم دین کے لیے یہ تڑپ دیکھی تھی اور ان لوگوں کے دکھوں سے پہلی مرتبہ آگاہ ہوا تھا دل پسی گیا وہ سونے کا شمادان اس طالب علم کو دے دیا طالب علم راضی ہو گیا ایک روایت کے لفظ ہیں من عانا عالمن او متعلن بے کالمن من کا سر او بے کر فاقا انا بن القاب مرہ جس نے کسی عالم یا طالب علم کی مدد کی کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم ہی دے کر وہ ایسا ہے جس اللہ کے گھر کعبے کو ستر بار تعمیر کیا ہے اور اس نے وہ پورا شمادان دے دیا طالب علم راضی ہوا اللہ کے محبوب بھی راضی ہو گئے یہ جو طلباء ہیں ان کی خدمت سے حضور کی رضا نصیب ہوتی ہے سلطان محمود غز نبی سویا مقدر جا کے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا من رعانی فی فلم فقد را حق جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب کے اندر آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا یہ شیطان کو بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کے مثل ہونے کا دعویٰ کرے جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں میرا روپ نہیں دھار سکتا دوسری بات من رانی فسیرانی منامی فسانی بخاری شریف کے کلمات ہیں یہ فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا علماء کرام شارحین اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا تو جب نزہ کا عالم ہوگا رخ محبوب سامنے ہوگا اور اگر اس وقت حضور کی زیارت نصیب ہو جائے سوکھا نکلے را سا ظہوری جے ویک لواں تیرا اگر اس وقت زیارت نصیب ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے تو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان گریب جاگتے بھی دیکھ لے گا تیسری بات حضور اگر کسی کے خواب میں آئے تو کس اور ارادے سے آئے میں آپ کے خواب میں آؤں آپ میرے خواب میں آئیں میرا آپ کا عزم اور ارادہ نہیں ہوتا سو بار ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں آپ کو پوچھتا ہوں بتاتا ہوں کہ جناب میں نے آپ کو آج رات خواب میں دیکھا آپ کو تو نہیں پتہ ہوتا مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ آج ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا مجھے تو نہیں پتہ ہوتا میں کسی کے خواب میں گیا ہوں لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر کسی کے خواب میں جائیں کس ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں چوتھی بات ہم خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں تو وہ محض خواب ہوتا ہے محض خواب کروڑ پتی بن گئے صبح اٹھیں گے تو کنگال ہوں گے بھوک میں تڑکتے ہوئے سو گئے رات فائی سٹار ہوتلوں سے کھانا کھاتے رہے صبح اٹھیں گے پیٹ خالی ہوگا برا ہوگا خواب ہے نا سو بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا جب کھلی تو اپنا ہی گرے بان تھا کچھ نہیں ہوتا خواب محض خواب ہے خواب میں کوئی کسی کو کچھ دے وہ وصول کرے تو خواب ہی ہے لیکن اللہ کے محبوب اگر کسی کو کچھ عطا کریں تو یہ امام کو سے پوچھ رات چادر ملتی ہے صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے امام صحابی الکول بدی میں لکھتے ہیں اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص حضور کے روزے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے آنا زیف کا حضور میں آپ کا مہمان ہوں آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور چوکھٹ پہ تو نہیں جانا آپ کے در پہ کھڑا ہوں آلہ زخماتے اور کوئی دیتا بھی کب ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا رہے کوئی دیتا بھی نہیں اور چند ٹکڑے اگر جھولی میں کوئی ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلاتا رہے آرف عبد نے اس موقع پہ حد کر دی وہ کہتا ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا دل. ہر سہارا کو کمزور کرتا ہے کسی کی چوکھٹ سے مانگ کر آنے والا سر اٹھا کر نہیں چلتا کہ میں فلاں کا مانگ ہوں لیکن جو نبی کی چوکھٹ سے خیرات لے کر پلٹتا ہے وہ سر اٹھا کے چلتا ہے کہ مجھے یہ خیرات نبی کے در سے ملی ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں صبح کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا اور اللہ حضرت نے حد کر دی فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑھ رہو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو کہا فلاتو رضا اول گیا آخر گیا وہ تو کھڑا ہی حضور کی چوکھٹ پہ آنا زیف ہوگا حضور میں آپ کا مہمان ہوں آپ کے ہوتے ہو میں کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جانا اور یہاں کھڑا عرض کر رہا ہے بندہ مٹنا جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے کہتا کھڑے کھڑے پہ میری آنکھ لگ آنکھ گئی تو مقدر جاگا حضرت علی رضی اللہ تعالی اور حضرت فاروق عنہ کی ملاقات ہوئی اور انہیں کہا ٹھہر ٹھہر حضور آ رہے ہیں کہا تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم تشریف لائے حضور کے ہاتھ میں روٹی تھی مجھے عطا کرتے فرمایا لے لے کہتے ہیں میں نے حضور سے وہ روٹی وصول کی اور خواب ہی میں اسے کھانا شروع کر دیا ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا حضور اگر عطا فرمائیں تو وہ حقیقت میں عطا فرمانے والے ہیں تو یہ چار چیزیں ذہن میں رکھیں جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا جس نے حضور کو خواب میں دیکھا بیداری میں بھی بخت جاگیں گے اور تیسری بات حضور جس کے خواب میں آئے قصد اور ارادے سے اور چوتھی بات جو عطا کیا وہ حقیقت میں عطا کیا سلطان محمود غزنوی سویا مقدر جاگے تین شک تھے میرا باپ کون قیامت آئے گی کہ نہیں علما نبیوں کے وارث ہوتے ہیں یا یہ علما کے من گھڑت الفاظ ہیں اب سویا مقدر جاگے آکا کریم خواہ میں تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا اے کے بیٹے محمود آج تم نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے کل قیامت کو میں تیری شفاعت کر رہا ہوں ایک جملہ ارشاد فرمایا تین شک بھی دور کیے جنت کی بشارت بھی ادا یہ ہے کلام کا حسن کہ تھوڑے لفظوں معانی و مطالب کے امبا اس کے اندر موجود آک کریم علیہ السلام کے کلام کا یہ حسن ہے ان کی ہر بات پہ بات ختم ہو جاتی ہے ان کا ہر حرف ہے. ان کے آ سے نکلنے والی بات فضاؤں میں روشنی بکھیر دیتی ہے کن رما رو یا کن بین سنایا ہو جب بات کرتے ہیں تو دانتوں کے سوراخوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی عبد اللہ ابن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے مناظرہ کرنے کے لیے آ گیا یہودی علماء نے تیار کر کے بھیجا مشقات میں, میں روایت ہے باقی کتب میں روایت ہے آ کے بیٹھ گیا مجلس لگی تھی نور پھوٹ رہا تھا چشمہ ابل رہا تھا حضور گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو کا عنوان کیا تھا سلا رہنے سل من کا واقع من ہارا کا دو لفظ ہی ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھا دیتے ہیں سر من پاتا جو تج سے تعلق توڑے تو سے تعلق جوڑ وات من ہارا ماں کا جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں ہرا دے بس وہ یہ جملے سنے تو دل میں اتر گئے مناظرہ بھول گیا وہ جو پوٹڑی باندھ کے لائے تھے سوالوں کی تتلیوں کی طرح اڑ گئی سارے سوال ہوا میں تحریل ہو گئے کوئی سوال یاد نہ رہا رومی کہتے ہیں اے لکھائے تو جواب ہر سوال تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب اور اقبال کہتا ہے <تصفح> یک نظر کر دی و فنا آموکتی روزے کے خاشا کے مرا سوختی کہ تون نے ایک نظر کر دی اور ایک نظر میں سارے مسئلے حل کر دیے عبداللہ ابن سلام کو کہا بتاؤ کدھر آئے ہو کہا غلام بننے آئے جو مناظرہ کرنے آیا تھا غلام بن گیا تیری کے ادامہ میں مرید ہو گئی. کہا میں تو غلام بننے اب ابنام عالم جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے کہ ابھی خبر آتی ہے کہ عبداللہ ابن سلام کے سوالوں کا جواب نہیں آیا مسلمانوں کے نبی ان کے کانوں نے یہ خبر سنی وہ بھی غلام بن گیا سودا لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار ہے تو علماء یہود مجرس نبی میں بھاگ کے آگئے اور عبداللہ ابن سلام کو کوشت لینے لگے تو نے رسوہ کر دیا یہودیت کی نارخواہ کا لوت کر دی تو سنی عبداللہ ابن سلام نے کیا جواب دیا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے کہتے ہیں مجھے کیا پوچھتے ہو عرفتو انہ وجہہو لے سب وجہ کلزاب میں نے جب اس پیارے کے چہرے کو کے دیکھا ہے میرے دل نے گواہی دی ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا آج سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں دی. پیر شاہ نے حد کر دی وہ کہتے ہیں جنہاں ویخیا نہیں وہ کرن گل جی وہ کرن گل جنا ویخیا وہ بول دے جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت پھول دے تو تجے میرا یار نہیں لٹھا جنو ویخ کے چن شرما ادھی رات دن چڑھ جائے جی رخ کو تو نکاح اٹھا جی وہ نکلے سیر کرا گلشن جی ہاتھ فلانچ رکھدہ ہاتھ فلان تو ود جائے نین نشیلے مست رسی سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جب مح خانہ کھل جائے کیا خوب سجن دیا اکیاں جرائیاں رکھیں جی خانہ بے تو ہو جاوے علم خدا نے ایتا اکلانے اکل خدا نے ایلانے کی جاس نظر بچو دی جو آئے بک جائے خل کو لی دنیا سونا پہچان کیا یہ کی چہرہ کسی جھوٹے کا تو ہو سکتا ہے اللہ اکبر، رخ کے آئینے میں مصور چڑھا ہوا چہرے کی ہر لکیر پہ پورا پر اکٹھا ہوا ایزا تک یا کن نور یقر جو میں بہن جب بات کریں تو سنایا دانتوں سے نور کی کرتے چن چن کے نکلے تو آقا کریم جو فرما دے رہی ہیں مختصر مگر جامع حضرت ابو گفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں آیا رش کم تھا حضور بیٹھے ہوئے تھے میں حاضر ہو گیا آقا کریم فرمایا ابو ذر ہر چیز کے آداب ہیں اور مسجد کے بھی کچھ آداب ہیں میں نے عرض کی حضور ارشاد فرمائیں مسجد کے آداب کیا ہیں کالا رکھ آتے ہیں کہا دو رکاتے ہیں جب مسجد میں آؤ تو دو رختیں پڑھو تہیت المسجد کہتے ہیں میں نے دو رقطیں پڑھی اس کے بعد پھر حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور آقا کریم کی خدمت میں میں نے عرض کی ای العام احب کو حضور سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے مجھے ارشاد فرما دیجیے کالا المان اللہ ہے جہاد فی سب کہا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا یہ محبوب ترین عمل ہے اللہ کا کہتے میں نے پھر پوچھا اک مل ایمان کون سے مومن ہیں جو ایمان میں کامل ہیں مومنوں میں سے وہ کون شخص ہے جس کا ایمان مکمل ہے کالا اخلو کانا جس کے خل کچے ہیں اس کا ایمان کام ہے دیکھیے ایک ایک جملے کے اندر کتنی کتنی حقیقتوں کو سمویا جا رہا ہے پھر میں نے کہا مسلمینا مسلمانوں سے افضل کون ہے کالا من سالب المسلما ملسان ہی بیات جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوے مسلمان محفوظ رہے یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یہ تحییت المسلم ہے یہ دوسرے مومن بھائی کو زمانت دینے ہیں السلام علیکم تجھے سلامتی ہو یعنی میرے بھائی تیری عزت تیرا مال تیری عبر اور تیری جان اس کو میرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے السلام علیکم میری طرف سے تجھے زمانت اور وہ آگے سے کہتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ میرے بھائی پر میری طرف سے تجھے بھی زمانت تو میری طرف سے بے خوف ہو جا۔ میرے سے تجھے کوئی خطرہ نہیں کاش ہم السلام علیکم کا مفہوم سمجھ جائیں تو معاشرے میں روشنی اور نور آ جائے لیکن آج تو حالت ایسی ہو گئی ہے معاشرے کی کہ وہ کسی نے خوب عکاسی کی کہ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے یہ ہمارا معاشرہ ہے جب کہ السلام علیکم جو تحیت المسلم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تیری جان تیری آبرو تیرا مال تیری عزت مجھ سے محفوظ ہے حضرت لکمان حکیم فرماتے ہیں کہ چار ہزاروں کی وسیعتوں کو میں نے جمع کیا اور ان میں سے میں نے آٹھ کلموں کا انتخاب کیا اور ان میں سے کلمہ یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ پر پہرے بٹھاؤ کسی کے گھر میں جا کے خیانت کا انتخاب نہ کرو تو جب بندہ کسی کو دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے سلامتی کی زمانہ دیتا دیا تو کہا کہ کون سا مسلمان ہے جو افصل ہے کالا من مل المسلمون من رسان و وہ جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے پھر میں نے عرض کی ایل ہجرہ تو افضل بہترین ہجرت کون سی ہے کون افضل ہے کالا من ہا من میں نسو جس نے گناہوں سے ہجرت کر لی برائیوں سے ہجرت کر لی یہ اچھی ہجرت گناہوں سے کنارہ کشی کرنا یہ بہترین ہجرت ہے کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی سے نہیں حضور مجھے کوئی وسیعت کرا موج لگی ہے مسجد کا ماحول ہے رنگ و نور کی ہو رہی جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ. انوار کا جلوہ انوار عالم کیا ہوگا کیسا رنگ ہوگا کیسا کیسا رنگ ماحول ہوگا کھجور کی چٹائی پہ کودین کا شہنشاہ بیٹھا ہوا حکمت کے موتی رو رہا ہے ابو وہ زبردست بستا ہے ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں بندہ نواز جھولیاں بھر رہا ہے ایک ایک جملے میں خزانے لٹا رہا کہا او سنی مجھے وسیعت کیجیے کہا اوسی کا بے کا. کہا اچھا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں. یہ تیرے معاملات کا حسن ہے تیری زندگی میں نکھار پیدا کر دے گا اگر تو اللہ سے ڈرنا سیکھ جائے رخا برس رہی تھی باڑہ بٹ رہا تھا رحمت امڈ امڈ کے آ رہی تھی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی ابو ذر غفاری نے کہا زد نہیں یا رسول اللہ حضور یہ تو شادی کر رہے کالا علی کا بے کہا اچھا پھر تیرے اوپر لازم ہے کہ تو خاموشی اختیار کیا رکھے زیادہ باتیں نہ کیا کر اور ہنسنے سے گریز کیا کر اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو اٹھا کے لے جاتا اور ایک روایت میں فرمایا من سامتا نجا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا لیا پہلی مرتبہ بادشاہ کا بیٹا مکتب میں آیا اور استاد یہ حدیث پڑھا رہا تھا اس نے کہا پہلے اس پہ تو عمل کر باقی باتیں بعد میں ہوں گی دل بدل گیا, گیا اندر کا رنگ تبدیل ہو گیا اب خاموش گھر میں گیا خاموش بادشاہ پریشان ہو گیا کہ بیٹے کو کیا ہو گیا حکام کو بلایا کسی نے کہا دماغ میں خشکی پڑ گئی کسی نے کچھ کہا مالش ہو رہی کسی نے کہا کہ صبح سیر کے لیے بھیجا کرو کسی نے کہا شکار کے لیے بھیجا کرو خادم ساتھ ہے شکار کے لیے جا رہے ہیں راستے میں برگد کا گنا درخت تھا شکاری نے نظر اٹھائی دیکھا درخت پہ کچھ موجود مجھوز نہیں ہے گزر گیا گزرا تو فاتتا بول پڑی, پڑی واپس پلٹایا شکاری آیا نے دیکھا شا شا درمیان فارتہ فارتہ بیٹھی رہی تھی تاک کے درمیان فاتتا بیٹھے کہنے لگا صدق صدق تا یار دل دل میرے آقا آپ نے سچ کہا نہ بولتی تو نہ ماری جاتی اب واپس پلٹے بادشاہ نے کہا سناؤ کدم کہنے لگا اتنی بات گئی ہے اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے کیے ہوئے اس کو لٹاؤ اور مارا اس کو لٹا دیا گیا اور جلاد پورے برسانے لگا پھر بولا سدا رسول اللہ آقا نے سچ کہا فاختا بولی وہ ماری گئی میں بولا میں سامت تمہارے اوپر خاموشی اختیار کرنا ہے نور الجح کہا اور ہنسنے سے گریز کرنا کیونکہ ہنسنا جو ہے وہ چہرے کے نور کو بھی لے جاتا ہے اور دلوں کو بھی بردا کر دیتا ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فن ید حقو کلیلم کثیرا تھوڑا ہسا کرو زیادہ رویا کرو اللہ اکبر کہا زدنی نہیں یا رسول اللہ حضور یہ بھی سن لیا کچھ اور اشاد ہیں موج لگی ہے اللہ اکبر فرمایا احب المساقین و مجال سطحان اچھا پھر مسکینوں سے پیار کیا کر اور ان کے پاس بیٹھنے کو محبوب جانا کر ان لوگوں کے پاس آیا کر یہ جو درماندہ حال لوگ ہیں غریب ہیں دکھی لوگ ہیں مسکین لوگوں کے پاس زندگی گزارا کر اللہ وقبر آج تو ہم افطاری بھی کریں تو ہم کہتے ہیں کسی کہ منسٹر کی کریں تاکہ پتہ جلے ہمارے گھر کوئی مہمان آئے لیکن کہا مسکینوں, مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو اور ایک روایت, روایت کے لفظ ہیں حال پرزا جانتے ہو تو آسمان سے بارشیں غریب اور کمزور لوگ ہیں ان کے صدقے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا تو کہا جا سکا مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو اور ان کی صحبت میں وقت گزارا کرو ڈھون ڈجڑے ہوئے دلوں میں وفا کے موتی ڈھونڈ اجڑے ہوئے دلوں میں وفا کے موتی یہ خزانے ممکن ہیں تجھے خرابوں میں ملے ایسے, ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو کہا, کہا زدنی یا آ رسول اللہ. اللہ حضور کچھ اور ارشاد کرنا کام نے فرمایا کلل حق کا کانا بولنا ابو ذرا پھر حق کہو چاہے سخت کڑوا ہو پھر زد نہیں حضور کچھ ہوئے اشارت فرما دے اللہ اکبر تو اکر کریم نے اشارت فرمایا لا تخف فی اللہ لومت اللائم اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرمانا اس راستے میں جو دکھ آ جائیں انہیں سینے سے لگا لینا جے جی سونا میرے دکھ بچرازی تو میں سکھنوں چلے ڈاما تو سکھوں اور دکھوں کی کہانی جو ہے اس کو چھوڑ دے اللہ کہ راستے کے اندر جو بھی دکھ آئے ملامت کرنے والے کی ملامت کو قبول کر لینا ہے اور اس کے لیے سینے کے اندر کوئی خوف اور کوئی ایسی چیز کو یا سریب نہیں پایا جانا چاہیے اور ایک موقع پہ حضور نے فرمایا ترک کو شرے سدا کہا شر کو چھوڑ دینا صدقہ ہے اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جنت راجول دار آدمی کا گھر اس کی جنت ہے کہیں فرمایا انتظار الفرج عبادت انسان غربت پریشانی دکھ میں موجود ہو تو وہ اللہ سے توقع رکھے کہ میرا اللہ مجھے خوشحالی دے دے گا صحت دے دے گا بہتری دے دے گا تو فرمایا اچھائی کے انتظار میں رہنا یہ بھی عبادت ہے اور ایک موقع پہ فرمایا تم لوگ کسی قوم کی زبان سیکھ لو گے تو اس قوم کے شد سے بچ جاؤ گے اور ایک موقع پہ فرمایا کن فی دنیا کا انا کا غریب او آڈیل دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر رہتا ہے یا جس طرح سڑک عبور کرنے والا جو سڑک عبور کر جاتا ہے تم دنیا میں اس طرح رہو بہت بڑی حقیقتوں کو دو لفظوں میں سمویا جا رہا ہے اور ایک موقع پہ فرمایا ان ضرور جو ہیں کو نہ کا سلیقہ چلو گے تو پھر سل جاؤ حضرت شہر فرماتے میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جب میں نکلا تو میرا کسی نے جوتا اٹھا لیا میرے پاس سکت نہیں تھی کہ دوسرا جوتا بھی دلو ننگے پاؤں دمشق کے بازار میں جا رہا ہوں دل, دل میں خیال میرے آیا اتنی بے بسی, بسی کہ بس خریدنے کے لیے بھی کوئی رقم نہیں ہے کہتے ہیں اچانک سے ایک آدمی آ رہا تھا جس کے پاؤں بھی نہیں میں سجدہ ریز بھی ہو بھی گیا مالک تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو موجود ہیں تو جب اپنے سے نیچے دیکھو گے تو پھر دکھ نہیں ہوگا اور جب اوپر دیکھو گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا اس لیے کہا انسان کو تسیم کی وادی میں اتارنے کے لیے حضور کا یہ جملہ کتنا رہنما ہے فرمایا انظروا الی من ہوا اسفال منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم اور فرمایا توبہ لی من حدی علی الاسلام وکان ایشہو کفافہ اس شخص کو مبارک ہو جس کو اسلام مل گیا جس کو اسلام کی دولت نصیب ہو گئی اور اس کو ایسا رزق مل گیا جس سے اس کا گزر اوقات ہو جاتا یہ اس شخص کے لیے باعث بارک ہے اور پھر فرمایا ارحم ذلہ ارحم عالمن بین الجہال جو شخص معاشرے میں معزز ہو کبھی ضلیل ہو جائے تو تم اس کو ضلیل نہ کرو اس کی عزت کرو اور وہ عالم جو جہلوں میں پھنس جائے اس پہ رحم کہا اللہ اکبر پھر شاد فرمایا لا حتی ما میں ہی اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے پھر ارشاد فرمایا تعتم نسائے جو بندہ مرد عورتوں کی اطاعت میں لگ جاتا ہے اس کو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ملتا مرد کو اپنی رائے کا تفوق رکھنا چاہیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن ایسے ہی دریائے رحمت جوش میں تھا مجھے موقع مل گیا آقا کریم علیہ السلام سے کوئی بات کرنے کا سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن سنت ہی میں نے عرض کی حضور اپنے طریقے اور اپنی سنت کے بارے میں کچھ فرما دیں کہ آپ کا انداز کیا ہے آپ کی سنت کیا ہے تو حضور نے سترہ چیزیں ارشاد فرمانا ان کو سن لیں ایک ایک حرف سے نور نکل رہا ہے ایک, ایک لفظ زندگی کی حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہا ہے اور حضور کی زندگی نکھر کے سامنے آ رہی ہے اور آکا کریم نے ارشاد فرمایا تو راس مالی معرفت میرا راس المال ہے راس المال اس مال کو کہتے ہیں جس کے بغیر تجارت شروع نہیں ہوتی وہ بنیادی مال جو آپ سرمایہ لگاتے ہیں کسی کام میں تو کہا میرا بنیادی سرمایہ معرفت ہے پہچان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تکلیف ہوئی تو سب سے پہلے جب انہوں نے شعور کی آن کھولی انہوں نے دیکھا کہ میرے بدن پہ کپڑے لیں تو وہ جلدی جلدی جنت کے پتے لے کر اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے تو جب انسان معرفت حاصل کرتا ہے تو پھر اس میں عمل پیدا ہوتا ہے تو جس کے پاس معرفت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو من آرف نفس حوف قد آرف جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور جس نے اپنی ہی معرفت حاصل نہ کی اس نے اپنے رب کی مارفت حاصل کیسے کرنی ہے اسی لیے اقبال کہتا ہے نا اپنے من رو کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن تو رازے کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا رہا خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سن زندگانی ہے نکل کر ہلکا سہر سے جا با ہو جا مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر شبستان محبت میں حریر و ہو جا گزر سیلے سے گلستان راہ میں آئے تو جو نغمہ خاں ہو جا تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی تو جس کو اپنی معرفت ہی حاصل نہیں اس کو کسی کی پہچان کی ہونی ہے تو کہا المعرفت و راس و مالی معرفت میرا راس المال ہے والعقل و اصل و اور عقل میرے دین کی جاڑا ہے باقی عدیان کے در عقل کو حمیت نہیں دی گئے یہ عیسائی کہتے ہیں کہ تسلیس کے عقیدے کو کڑوا بھوٹ سمجھ کے پی لے اور نہ سوچ کے اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے بس اس کو عقل کے برخلاف, برخلاف ہے لیکن اس چیز, چیز, چیز کو تو قبول کر لے لیکن اسلام نے عقل کو اہمیت دی امید د د د فرمایا ون و اصل دینی عقل میرے دین کی جڑ ہے خب و اور محبت میری بنیاد ہے یہ دین محبت پہ استوار ہے محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے آگے فرمایا وہ شوق و مر کا بھی اور شوق میری سواری ہے و ذکر اللہ عنیس اللہ کا ذکر میرا مونس ہے میرا کا مخار ہے والسکہ تو کنزی اعتماد, مخار مخار اعتماد میرا خزانہ ہے والحزن رفیقی اور دکھ و حزن تکلیف یہ میرا ساتھی ہے والعلم و, و صلاحی اور علم میرا اصلہ ہے والصبر و ردائی و میرا لباس ہے والغراو غنیمتی اور رضا میری غنیمت ہے والعج اجز فخری اور اجز درماندگی یہ میرا فخر ہے والزود و, ریزا و ریزا اور زہد و عبادت یہ میرا حرفا اور پیشہ ہے یقین و کوتی یقین میری غذا ہے کو شفیح اور سچائی میرا دوست ہے و حسنی اور میرے لیے کافی ہے۔ خلکی جہاد میرا اخلاق ہے وہ قدرت وی فسلات اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ایک ایک ہرف ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ نور بانٹتا ہے کتنے ایسے الفاظ ہیں اور کیسے کلمات ہیں اور ایک سمندر بحر ذخار ہے لیکن اگر سب کو آپ کے سامنے رکھوں تو وقت تو سمٹ گیا حضور کی آخری نصیحت جو اپنی امت کو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنے موضوع کو نقطہ انجام تک پہنچاؤں گا حضرت کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو اس وقت حضور حجرائے عائشہ میں تھے اور آقا کریم نے اس وقت فرمایا کہ مجھے مسواک دو حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے مسواک پیش کی لیکن آقا کریم جب مسواک کو منہ میں لیا تو مسواک سخت تھی پھر واپس کر دی میں اس کو چبا کر پھر حضور کو دیا حضرت آشا صدیقہ ساری زندگی فخر کیا کرتی تھی کہ آخری لمحوں میں میرا لعاب اور حضور کا نواب جڑ گیا تھی. اللہ فخر ساری زندگی آپ کو اس پر فخر رہا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ ہیں میرے قریب آج ہیں تو حضور نے سب کو اپنے قریب کر کے جو حضور کے آخری کلمات تھے وہ حضور نے اپنی امت کو جو آخری اور اہم وصیت کی ابن کثیر نے اس کو روایت کیا باقی لوگوں نے بھی اس کو روایت کیا الفاظ مختلف ہیں ایک روایت کے لفظ حضور نے فرمایا السلاق و ما ملک اور دوسری روایت کے لفظ نے فرمایا اوسی بس صلاحت ب زکات و اس موقع پہ میں جو تمہیں آخری وصیت کر وہ یہ ہے کہ نماز کو نہیں چھوڑ یہ حضور کی ہمارے پیغمبر کی ہمارے آقا و مولا کی امت کو آخری وصیت ہے یہ فرمایا نماز نہیں چھوڑ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا اور آگے فرمایا جو تمہاری ملک ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا علام اور بیوی یہ دو تمہارے ملک ہیں یہ تمہارے محتاج ہیں تمہارے دست نگر ہیں اگر تم ظلم کرو گے تو یہ بیچارے کیا کریں تو جو پیغمبر اسلام آقا نبی رحمت امام الانبیاء کی امت کے نام آخری وسیعت تھی اور اس کے بعد حضور علیہ السلام اللہ کے حضور پیش ہو گئے اللہ اما بر رفیق العالی اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے چاہے وہ اس دنیا پہ رہے چاہے اس دنیا پہ چلا جائے لیکن اس بندے نے تو اس دنیا کو اختیار کیا ہے حضرت صدیق زاروں کے تاروں نے لگے کہ حضوری تو اس بندے سے مراد ہیں اور حضور اب جا رہے ہیں تو اللہ نے اختیار بھی دیا اپنے محبوب کو لیکن حضور جو ہے وہ اپنے مالک کی حضور چلے گئے برزخی زندگی کا آغاز ہوا تو آخری وصیت تمہارے نبی کی تمہارے نام 14 صدیوں کے فاصلے کے باوجود آج بھی آپ کے کانوں میں گونج رہی ہے اس کو حزے جا بنا لے اس کو دل کی تہو میں سجا کے جائیں اور جمع المبارک کا یہ پیغام نہ خود سنیں بلکہ اس پیغام کو جہاں تک ممکن ہو آپ ساری گفتگو کو تو شاید یاد نہ رکھ پائیں لیکن ان آخری جملوں کو تو یاد رکھ پائیں گے حضور علیہ السلام جب اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے یہ کائنات اجڑ رہی تھی ماہ و لمبیا رخصت ہو رہے تھے اور آتا کریم علیہ روتے تھے اور وہ حالت ایسی تھی ایسی مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں اگر وہ دنوں پہ پڑ جائیں تو وہ کالی راتیں بن جائیں دل دل, دل نہ رہیں جب کائنات کا دلہا اس کائنات سے رخصت ہو رہا تھا اور فرشتے انتظار میں لگے ہوئے تھے فرش والے رو رہے تھے عرش والے جو ہے روح کا استقبال کرنے کھڑے تھے اور اللہ تعالیٰ شانہو محبوب اللہ کے حضور حاضری کے لیے بے تاب تھے کیونکہ الموت لوگوں کے لیے تو موت بھیانک ہوتی ہے اور مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے موت توحفہ ہے یار جب یار کو ملنے جائے تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ تو خوش ہو کے جاتا ہے تو آقا کریم جس رب کے لئے رکھتے تھے جس رب کا نام جپا کرتے تھے آج اس کے حضور پیش ہو رہے ہیں آخری باتیں حضور نے جو اپنی امت سے کہیں پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام امت سے رخصت ہو گئے اور فرمایا اوسی بس صلاح وزکاة وما ملکت ایمانکم میں تمہیں یہ وسیعتیں کرتا ہوں ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک زکاة ادار کرتے رہنا اور تیسرا تمہاری ملک جو بھی ہیں غلام لونڈیاں تمہاری بیویاں کہا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ آخری لفظ تھے اس کے بعد حضو نے کچھ نہ فرمایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان لفظوں کو دل کی تہوں میں اور پرتوں میں سجا لو اور اس پیغام جمعہ الوداع کو اپنے گھروں میں لے جاؤ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے اور اپنی کرم نوازیاں ہم سب کے شامل حال فرمائے